بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وحزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آج 1445 ہجری جمادی الثانیہ کی 14ویں تاریخ ہے اسد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس الحمد جاری ہے سلاطین میں سے سلطان سلیمان قانونی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ جاری ہے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے یورپ کے جہاد کا سلسلہ کیسے جاری رکھا اس سفر میں ہم اور آپ ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اللہ میرے بھائیوں میری بہنوں آہد سلیمانی میں عثمانیوں نے اپنی فتحات کا آغاز یورپ کے اہم ترین شہر بلگراٹ کی فتح سے کیا جس پر ہنگری والوں کی حکومت تھی ان دنوں ہنگری والوں سے عثمانیوں کے تعلقات کشیدہ تھے یعنی تعلقات ٹھیک نہیں تھے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ نے ہنگری کے بادشاہ کے پاس اپنا سفیر بھیجا جس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ عثمانی تخت پر اب سلطان سلیمان یعنی ایک نئے خلیفہ آئے ہیں لیکن ہنگری کے بادشاہ نے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کے سفیر کو قتل کرا دیا اس سفیر کا نام بحرام چاوش تھا جو کہ عثمانی سلطنت کی طرف سے ہنگری والوں پر جو ٹیکس نافذ تھا اس کی وصولی کے لیے گئے تھے لیکن انہیں شہید کر دیا گیا اس واقعے پر عثمانی سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے ہنگری کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا چنانچہ عثمانی فوج نے خشکی اور دریا کی طرف سے بلگراٹ کا محاصرہ کر لیا دریا ڈینیوب جسے کہا جاتا ہے وہاں سے بلغرات کا محاصرہ کیا گیا ایک مہینے کے محاصرے کے بعد بلغرات والوں نے ہتھیار ڈال دیے پندرہ سو اکیس میں بلغرات کی فتح کے بعد عثمانیوں نے اسے اپنا جنگی مرکز بنا لیا جہاں سے یورپی فتوحات کے لیے ان کے لشکر روانہ ہوا کرتے تھے جنگ بلغرات کے بعد عثمانیوں نے بلغرات کے ارد گرد کے اہم قلعے فتح کر لیے جیسے ساباج، سلانکا اور زمین ان علاقوں کی فتح پندرہ سو بائیس میں ہوئی ہے آج بھی بلغرات میں سلیمان اعظم کے نام سے بہت بڑی مسجد موجود ہے جو ہمارے مسلمانوں کے روشن ماضی کی داستان آج بھی سنا رہی ہے قابل ذکر نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بلغرات کا علاقہ تھا یہ بہت ہی زیادہ مضبوط علاقہ تھا اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح جیسے عظیم جہادی بادشاہ عسکری کمانڈر پہلے بھی بلغرات کا محاصرہ کر کے ایک دفعہ پسپا ہو گئے تھے لیکن ان کی اولاد میں سے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے سات روز کی گولہ باری سے اس علاقے کو بالاخر فتح کر لیا پچیس رمضان المبارک نو سو ستائیس ہجری انتیس اگست پندرہ سو اکیس عیسوی کو یہ شہر فتح ہو گیا سلطان سلیمان رحمہ اللہ نے فتوحات کے بعد کسی فوجی یا رعایا کے افراد کو قتل نہ کیا بلکہ وہاں کے سب سے بڑے گرجے میں نماز ادا کی اور اسے مرکز تصلیس کے بجائے مرکز توحید میں تبدیل کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کی اور اس جگہ کو توحید کا مرکز بنایا اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں روڈس نام کا ایک جزیرہ تھا جہاں یوہنا کے مقدس گھڑ سواروں کے نام سے یہ سلیبی ہوا کرتے تھے یہ ڈاکو اور جو بدماش تھے سلیب کے نام پر جن کے تقدس کا چرچا تھا یہ بہت ہی خبیث اور ظالم لوگ تھے روڈس نامی اس جزیرے میں ان کا مرکز بھی تھا اور نہایت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا یہ لوگ ترکی سے آنے والے حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے حرمین شریفین کی زیارت کی غرض سے جو بھی قافلہ نکلتا اس پر یہ حملے کیا کرتے تھے اور عثمانیوں کے خلاف بھی یہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے سلطان سلیمان رحمہ اللہ تعالی نے جب ان صلیبیوں کی یہ مستی دیکھی تو انہوں نے اس جزیرے کو فتح کرنے کا عزم کر لیا ایک بہت بڑے حملے کی تیاری شروع کر دی گئی اور جب حملہ ہوا تو روڈز کے یہ جو گڑ سوار تھے جو اپنے آپ کو بہت ہی تیس مار خان سمجھا کرتے تھے یہ مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے اس حملے کی کامیابی میں جو چند امور مددگار ثابت ہوئے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یورپ خود بہت بڑی جنگ میں مصروف تھا بڑے بڑے بادشاہ فرانس کے بادشاہ اور رومانیہ کے بادشاہ آپس میں دست و گرے تھے کامیابی کا جو دوسرا نقطہ تھا وہ یہ کہ عثمانی سلطنت اور بلغاریا کے درمیان صلاح کا معاہدہ ہو چکا تھا چنانچہ ان کی طرف سے ان سلیبیوں کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی تھی تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سلطان سلیم اول یعنی سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کے ابا مرحوم ان کے دور سے عثمانی بحریہ خاصی مضبوط ہو چکی تھی یعنی بر و بحر سے عثمانی سلطنت اور عثمانی مجاہدین دشمن پر حملہ آور ہوا کرتے تھے پندرہ سو بائیس میں روڈس پر سلیمان قانونی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا یہاں پر بھی سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کی مہربانی کا اندازہ لگائیں یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے اور بدماش تھے لیکن علاقہ فتح کر لینے کے بعد انہوں نے قتل عام کرنے کے بجائے ان یوہنا کے گھڑ سواروں کو اجازت دے دی کہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں لہذا یہ لوگ مالٹا چلے گئے اور چارلز کانٹ نے انہیں اس جزیرے پر حکومت کا حق دے دی دیا خلاصہ یہ ہے کہ عثمانی حضرات آہستہ آہستہ فتوحات کرتے ہوئے یورپ کی طرف بڑھنے لگے روڈس کی فتح کے سلسلے میں چند ایک باتیں ہیں جن کا تذکرہ کر دینا مناسب ہوگا ساٹھ ہزار سے زائد عثمانی لشکر جو ہے یہ اس حملے میں شریک تھا موہکس کے میدان میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں مارکہ کارزار گرم ہوا جنگ صرف دو گھنٹے جاری رہی عثمانی اللہ کے فضل و کرم اور زبردست جنگی فراست سے ہنگری کے لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے ہنگری کے بادشاہ کو پھر سے ٹیکس دینے کا پابند کیا اور حکم صادر کیا کہ انہی میں سے ایک شخص یعنی ہنگری والوں میں سے ایک شخص جو ہے ان کا بادشاہ ہوگا اس گورنر کا نام جان زاپولیا تھا جسے عثمانیوں نے بادشاہ تطا کی تھی مغربی معرخین اس کا نام جینس یا یونس لکھتے ہیں شاید شاید یہ یونس کی بگڑی ہوئی شکل ہے محاک کے میدان میں اس صرف دو گھنٹے کی جنگ میں ہنگری کے آٹھ بہت بڑے بڑے گورنرس اور بڑے بڑے روحانی حضرات اور چوبیس ہزار سپاہی مارے گئے اور شاہ ہنگری جو کہ بہت بڑا بدماش بنا ہوا تھا جس نے مسلمانوں کے سفیر کو قتل کروایا تھا بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب مرا الحمد رب العالمی اس طرح سلطان سلیمان نے مزید پیش قدمی بھی کی ڈھائی لاکھ فوج اور تین سو توپے لے کر وہ آسٹریلیا کی طرف آسٹریلیا یعنی ویانا کی طرف بڑھے اور چند علاقوں کو انہوں نے وہاں پر فتح بھی کیا لیکن طوفانی بارشوں کے باعث وہ بڑی توپے جو ہے لے کر آگے نہیں بڑھ سکے دوسری طرف دشمن کا دفاع بھی بہت سخت تھا موسم کی شدت کی وجہ سے سلطان قانونی رحمہ اللہ آگے بڑھ نہ سکے اور رسد کی کمی تھی چنانچہ محاصرہ اٹھا کر سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی واپس چلے گئے